منسوس ہو رہا ہے جب بھی وہ کبھی بیمار ہوتے تھے تو میں فوراً پاکستان چلا جاتا تھا آہا. مگر انتخاب بچے ملی اچھا اس میں پاکستان نہیں جا سکا چین میں نہیں جا سکے ان کی نہیں جا سکا آپ دمام میں اس وقت موجود ہوں تمام سعودی عرب میں ہوں ہاں دعا کریں گے اللہ تعالیٰ بھائی ان کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا کرے ماشاءاللہ مفتیان یہاں پہ موجود ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان پر خصوصی کرم کرے ہماری یہ دعا ہے آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی میں ناظرین اس کال کے بعد ایک جملہ ضرور ادا کروں گا السلام علیکم وعلیکم السلام جناب کون صاحب اور کہاں سے جی عمیر صاحب کیا کہنا چاہیں گے عید مبارک وعلیکم السلام آپ کو بھی بہت بہت عید مبارک میں ہلو طاہر بھائی سے بات کر سکتے ہیں بات کیجیے اگلی آواز آپ طاہر بھائی کی سنیں گے السلام علیکم طاہر بھائی وعلیکم السلام کیا میں خیریت اللہ کا شکر ہے یہ کیسی گزری بہت اچھی گزری الحمد للہ کیسا ہے نا دیر بعد جو ہے نا سارے رشتے اور سارے کنیکشن سامنے آ جائیں گے بہرحال آپ کا بہت شکریہ بھائی آپ نے ہمیں کال کی لازم بات یہ ہے کہ آپ نے یہ کیفیت سے کہ جہاں ماں اور سوز ہے اور ایک کیفیت میں آپ کو کہ جہاں پر ماں کو جو ہے وہ گھر سے نکال دیا گیا ہے اب سے کچھ دیر کے بعد السلام علیکم ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام کون سا اور کہاں سے میں ناوید بول رہا ہوں ہندوستان کے کس شہر سے بات کر رہے ہیں بھائی جی ہندوستان کے کس شہر سے بات کر رہے ہیں ادے پور سے بات کر رہے ہیں اپنے ٹیلیویژن کی آواز کو بند کر دیں گے جی جی حضور فرمائیے میں یہ بول رہا ہوں تھا کہ جو انسان ایک روزہ نہیں رکھے اس کی عید کیا ہوتی جو ایک بھی روزہ نہیں رکھے رمضان میں اچھا ٹھیک مطلب وہ جو عبادات اللہ کی نہ کرے اور روزہ نہ رکھے اس کی عید کیا ہوتی ٹھیک ہے آپ کو بالکل بتاتے ہیں آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں ہندوستان ادے پور سے کال کی ایک اور کالر کو شامل کریں گے السلام علیکم ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام مجھے جنے پر بات کرنے کے جی بھائی میں بات کر رہا ہوں اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیں گے جی جی ہاں جی ہاں جی حضور کون صاحب اور کہاں سے جی میں محمد یوسف بات کر رہا ہوں سے جی محمد یوسف صاحب فرمائیے جی شاہ صاحب کو اور ان کے سارے ساتھی کو دلی عید مبارک آپ کو بھی بہت بہت عید مبارک سر میں آپ کا بہت فین ہوں اور میں ہر پروگرام آپ کا دیکھتا ہوں بہت شکریہ بھائی بہت شکریہ اس عید کے موقع پہ کیا کہنا چاہتے ہیں میرا خیال ہے شاید آپ کی کال ڈراپ ہو گئی مفتی صاحب اب دیکھیں یہ ایک خلا ہے جیسا کہ ڈاکٹر نے کہا کہ والدین کا انتقال ہو جانا اس کے بعد اگر کوئی بڑا بھائی ان کا لے تو بہت اچھی بات ہوتی ہے لیکن نارملی ایسا ہوتا نہیں ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس خلا کے مطلب ہونے کے بعد جو ہے اگر کوئی بڑا بھائی ساتھ نہ دے تو پھر عید کی کیفیت کیا رہ جاتی ہے اول تو میں یہ بات کہوں گا کہ جن کے والدین اس وقت باقاعد خیات ہیں اور رب العالمین انہیں صحت عافیت کے ساتھ زندگی اعضافان ہے اور دوسرا یہ ہے کہ جن کے والدین اس دنیا سے گزر چکے ہیں اگر والدین میں سے ایک بھی گزر چکا ہے تو گھر میں جو بڑا ہوتا ہے جو بڑا بھائی ہوتا ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے باپ کا رول جو ہے وہ ادا کرے اور جس خاندان میں جس فیملی میں یہ رول ادا کیے جاتے ہیں وہ فیملی خوش ہوتی ہے اور جو چھوٹوں کا ہم ہوتا ہے وہ ہلکا ہو جاتا ہے اور عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ بڑا بھائی بڑا بھائی نہ بنے اور باپ بن کر نہ دکھائے تو فیملی جو ہے وہ تتر بتر ہو جاتی ہے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو چھوٹے ہوتے ہیں وہ احساس کمتری کا شکار کی شامل کرتے ہیں السلام علیکم جی کون سا کہاں سے ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیں گے ہلو ہاں ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام میں انڈیا کے سے کی بات کر رہا ہوں ہندوستان راجستھان سے فرمائیے مم. بھائی اپنے ٹیلیویژن کی آواز کو بند کر دیں میں مجبور ہوں ناظرین اور میں گزارش کروں گا کہ عید ان کے موقع پہ جہاں ہم بیٹھ کے اتنی پیاری پیاری باتیں کر رہے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ڈرائنگ روم میں آگے ہم سے بہت ہی پیاری سی باتیں کریں لیکن پلیز اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کو مکمل طور پہ میوٹ کریں تاکہ ہم جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ آپ سے انٹریکشن کر سکیں موتی صاحب آپ سے بات ہو رہی تھی کیا فرما رہے تھے آپ کی بات یہ کروں گا کہ جن کے والدین اس دنیا سے گزر چکے ہیں خاندان میں ٹریجڈی ہوئی ہے تو عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ عید کے دن ہی یہ مطلب انتقال ہوا جب بھی عید کا دن لوٹ کر آتا ہے تو اس گھر میں جو ہے وہ غم ہو جایا کرتا ہے اور دوسری صورت یہ ہوتی کہ ایک دو تین چار مہینے پہلے جو انتقال ہوا ہے اب پہلی عید آئی ہے تو اس گھر میں جو ہے وہ غم کیفیت کی ہوتی ہے تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم غور کریں کہ ہمارے فیملی میں ہمارے خاندان میں ایسا واقعہ ہوا تو ہم عید کے دن جا کر ان کا غم ہلکا کرنے کی کوشش کریں کی کیونکہ عام طور پر اگر ہم خوشی مناتے ہیں تو خوشی منانے میں کوئی اتنا ساتھ نہیں چاہتا لیکن جو غم میں ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو اکیلا تصور کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میرا کوئی غم آ کر ہلکا کرے تو ہمیں چاہیے بحیثیتیں مسلمان کہ ہم اپنے گرد و نما میں نگاہ دوڑائیں اپنے خاندان میں نہیں اپنے مطلب محلے میں دیکھ لیں کہ کوئی اگر ایسا ایسا خاندان ہے جو غم کی کیفیت سے دوچار ہے تو ہمیں جا کر اس دن خود خوشی منانی چاہیے اور اس کا غم ہلکا کر کے اپنے آپ کو خوشیاں دینی چاہیے کیا فرمائیں صحیح صاحب کی کیا وجہ ہے کہ ہم اس سوچ سے کیوں دور ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ ہماری خوشیاں صرف ہماری حد تک محدود رہ گئی ہیں یعنی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے اچھے کپڑے پہنے اچھا کھانا کھایا ہمارے بچوں کو اچھے کپڑے جلا دیے لیکن وہ جس کے گھر کے اندر چورا نہیں جلا پودگی کی وجہ سے وہاں جا کے ہم جو ان کے غم کو یا ان کے دکھ کو کیوں نہیں بانٹتے نبی کریم علی کی تعلیم اور اس کی سیرت سے دوری ہے ہاں ہم نے اگر اپنے بچوں کی تربیت نبی کریم علیہ السلام کی سنت اور آپ کی سیرت اور صحابہ اکرام علی مردوان کے واقعات اور ان کی اخوت اور احسان جیسے مواقع کا جو واقعہ ہے کہ جو مہاجرین ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تھے تو انصار نے جو اثار کی, کی تاریخ رقم کی تو ماشا. وہ اپنی جگہ پر ہے حضرت امام زیر عابدین رضی اللہ تعالیٰ کہ عنہ عنہ مجھے قول یاد آتا ہے آپ فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام کی اس قسم کے جہاد کے واقعات اصار کے واقعات اخوت کے, کے واقعات ہمارے اساتذہ ابتدائی درسی کتابوں کے ساتھ ساتھ ہمیں پڑھایا کرتے تھے م. اور وہ ہمیں اس طرح ازبر یاد کرایا کرتے تھے جس طرح کہ قرآن کی آیات کے نقوش ہمارے دلوں میں پیوست ہے اس طرح وہ تمام واقعات ہمارے دلوں میں پیوست ہو چکے تھے تو اور سعید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی فرمایا ہے جو اولاد کی وصیت اور تربیت کے اعتبار سے ہے تو دراصل اگر ہم اپنے گھر میں اپنے بڑوں کو یہ معاملہ کرتے ہوئے دیکھیں جس طرح کہ ہمارے سعید صاحب اس بات پر تو توجہ بھی ڈالیں گے کہ جناب جو ہے کہ وہ اب پہلے یوں کرتا تھا کہ بچوں کے ہاتھوں سے خیراب دلوائی جاتی تاکہ ان کے اندر فراخ دلی آئے رحم دلی آئے اور دینی کی عادت پیدا ہو اور آپ دیکھتے تھے کہ جناب جو ہے کہ وہ افطار کا وقت ہو گیا تو پڑوس کے اندر جو ہے کہ وہ ہمارے گھر میں بھی ہوا کہ والدہ جو ہے وہ ہم چھوٹے ہوا کرتے تھے <سؤال> جو برتن میں افطاری کا سامان رکھ دیا اور کہا کہ جناب فلانے پڑوس کو دیا فلانے پڑوس کو دیا فلانے فلاں ہر مساجد کے ساتھ <سؤال> پڑوس, تربیت پڑوس تربیت کے اندر یعنی بچوں کی تربیت شروع سے ہو رہی ہو تو ایک اخواظ آج الحمد اگر ہم بڑے ہو گئے ہیں تو ہمارے اندر وہ شعور اور ہمارے ذہن و دل کے اندر جو والدین کی تربیت کی جو نقوش منقش ہے تو یقیناً اگر ہم اس سے غفلت بھی کرتے ہیں تو وہ نقوش ہم اپنی طرف کھینچ کر رہا اچھا ایک بات تو صحیح صاحب یہ ہے کہ جہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ والدین نے تربیت نہیں کی ٹھیک ہے ان سے کوئی کوتا ہی ہو گئی اور ایک بات یہ ہے کہ سوی بھائی والدین جو ہے وہ تربیت کرنا ہی نہیں چاہتے کیونکہ خود وہ اس ٹریک پر نہیں ہیں نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ ایک تو ایک گیپ آیا ان کی طرف سے کہ انہوں نے جو لوگوں کے دکھوں کا مداوا نہیں کیا اور ایک گیپ آیا ان کی اولادوں میں اس وقت کلام کرتے ہیں السلام علیکم کون ساور کہاں سے جی میں حیدرآباد سے بول رہا ہوں انڈیا حیدرآباد ہندوستان سے فرمائیے آپ کو بس عید مبارک بولنا تھا آپ کو بھی بہت بہت عید مبارک کیا پہران دینا چاہیے جی حضور کیا کہنا چاہیے میں نے بس آپ سب کو مبارک رہا ہوں کو بہت بہت شکریہ خیر مبارک جناب بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا ماشاء اللہ آپ نے ہندوستان حیدرآباد سے کال کی جی سبھی بھائی کیا کہیں گے سارے ساتھیوں نے گفتگو کی الحمد سب نے اپنا اپنا حصہ ڈالا آپ کا حصہ بھی ڈلواتے ہیں اگر آپ کی جانو ایک کالر بھی شامل کر لیتے السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام جنید بھائی سب کو بہت بہت مبارک مبارک بہن کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں میں سے آپہ بول رہی ہوں جی فرمائیے بہن ہم سب بہت مطلب رمضان شریف میں آپ سب کے جو بھی پروگرام ہیں میں بہت زیادہ پسند آئے بہت اور تمام جو عملہ سب کو بہت زیادہ زیادہ عید ممباری کو بولو ہماری معلومات میں دینی معلومات میں خصوصاً بہت زیادہ اضافہ ہوا میں بہت زیادہ خوش ہوئی ماشاءاللہ ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ ابھی پچھلے دنوں میری والدہ کا انتقال ہو گئے وہ عمرہ کرنے کے لیے گئی تھی مدینہ پارک میں ماشاءاللہ تو بس اس دفعہ بہت زیادہ بور عید گزر رہی تھی پرسوں سارا دن بہت اداسی میں گزرا کل شام کو جب عید ملن کا پروگرام ٹی وی آن کیا تو اویش بھائی اور ان کا سب کا بیٹھنا جو ہے بہت اچھا لگا میں کل میں کال ملاتی رہی مجھے مطلب بات نہیں ہو سکی آج کیا تو شکر ہے ہماری کال لگ گئی ہے باقی آج پتا چلا ہے کہ عید ہے اچھا یہ بتائیے آپ کی والدہ کا انتقال مدینہ پاک میں ہی ہوا جی مدینہ پاک میں وہی جہاں باقی میں دیکھے نا میں اب آپ کو ایک بات بتاؤں آپ کو تو افسوس تو کرنا ہی نہیں چاہیے مبارکباد یہ تو مبارک مبارکباد کی مستحق ہے آپ کے لوگ تو مجیل پاک میں موت اور بقی میں متفر ہونا جو ہے وہ تو دعاؤں میں مانتے ہیں اور جس ماں کو بقی مل جائے واللہ میں تو مطلب اس بات میں ایمان رکھتا ہوں کہ اسے تو سب کچھ مل گیا آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام جی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں جی میں ناروے سے بات کر رہی ہوں ناروے اوسلو سے بات کر رہی ہیں فرمائیے بہن جی آپ سب کو ایک دو مبارک اور بہت بچے اچھے پروگرام دیے آپ لوگوں سے دو باتیں شیئر کرنا چاہتی ہوں بالکل باتیں کی ایک تو اللہ پاک نے مجھے آج رسید کیا تھا اور سبھی بھائی کی جو نعت ہے نا کھابے کی رونق کھابے کا منظر اس میں سے ہمیں بہت رو لایا وہاں سر بھائی کی جو ہے کہ آیا ہے تو کہاں آہستہ چل ماشاءاللہ اللہ ان دونوں نعتوں نے تو ہمارا حد کر دیا تھا ماشاءاللہ جی اور دوسری بات میں یہ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ ہم یہاں نوروے میں رہتے ہیں ہمارے ماں باپ نے اتنی محنت سے ہمیں نوروے ملایا اتنی محنت سے ہمیں یہاں پڑھایا لکھایا سب کچھ تین بار تین نقام اسی لیے اپنے ماں باپ کو توجہ نہیں دی ماں باپ کی عزت نہیں بتیس بار بتیس سال ٹھیک ہے بہن بالکل اس پہ کلام کریں گے اور اسی پہ کلام کریں گے انشاءاللہ آپ رہیں گے ہمارے ساتھ اور ہم رہیں گے آپ کے ساتھ سبھی بھائی کے حصے کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے ایک مختصر سوقات ایک بار پھر آپ کا میزبان محمد رن اقبال حاضر خدمت ناظرین آج عید کے اس پیارے سے اور خوشی کے موقع پر ہم آپ کے ساتھ آپ کے ڈرائنگ روم میں ہیں. آپ ہمارے ساتھ ہمارے ڈرائنگ روم میں ہیں اب سے کچھ دیر کے بعد ان کو بالکل نفسیاتی ہاسپٹل برائے خواتین سے ہم آپ کو وہ ویڈیو فوٹ دکھائیں گے جن کو دیکھنے کے بعد آپ کو احساس ہوگا کہ معاشرے کا ایک رخ تو یہ ہے جو ہم خوشیوں کی بات کر رہے ہیں ناظرین اور ایک تصویر کا رخ وہ ہے جس پر ابھی تھوڑی دیر بعد انشاءاللہ کلام ہوگا السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں جی سبیر الدین سے بات کرنی ہے آپ کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں میں گوجرا سے بات کر رہی ہوں یوسرا اچھا بیٹا بات یہ ہے جب مراسب کسی کے بلند ہوتے ہیں تو کوشش کی جاتی ہے کہ ان کے نام کے ساتھ کوئی ڈیزیگنیشن لگایا جائے سبھی بھائی सभी سبھی رحمانی صاحب جی انکل سے بات کرنی ہے بالکل بات کیجیے انکل سے فرمائیے کیا کہنا چاہیں گے السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی بیٹا بولیے وعلیکم السلام انکل آپ سب کو عید مبارک جی آپ کو بھی عید مبارک بیٹا آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی ایک اور کالوں میں شامل کریں گے السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ کا شکر ہے آپ ٹھیک ہے آپ کو پہلے تو عید مبارک تھینک کو بھی میری طرف سے میرے گھر والوں کی طرف سے بہت زیادہ جدید مبارک ہوں کہاں سے بات کر رہی ہوں جی فرمائیے بن جی سب سے پہلے تو اے انکل عبدالروف کو اور انکل خلیل واچی کو بہت زیادہ دلید مبارک ہو سر مبارک اور بہت زیادہ ان کا شکریہ تھینک یو ہم بہت مشکور ہیں کہ انہوں نے ماشاءاللہ سے رمضان شریف میں اتنے اچھے پروگرام ہمارے لیے پیش کیے کہ ماشاءاللہ سے بہت زیادہ ہم لوگوں نے نا انجوائے کیا بہت سے یعنی کہ ہم لوگوں نے استفادہ حاصل کیا اور اس کے بعد یہ ہے کہ آپ سب لوگوں کو یہاں دیکھ کے بہت اچھا لگ رہا ہے بہت خوشی ہو رہی ہے اور ہماری بلکہ عید کی خوشیاں جو ہے نا دوبا میں نے آپ کے لیے کہنا تھا مجھے بہت اچھے لگتے ہیں اپنے بھائیوں کی طرح بہت شکریہ بہت شکریہ بھائی بس میں بہنوں کی دعاؤں کا طلبگار ہوں السّلام علیکم جی کون اور کہاں سے بات کر میں سعودی عرب طاہر سے بات کر محمد اسد جی محمد اسد صاحب فرمائیے عید مبارک بہت بہت آپ لوگوں کو اسد بھائی آپ کو بہت بہت عید مبارک کیا بس عید ہم لوگوں نے مدینہ شریف میں گزاری تھی بہت مزہ آیا اصل عید تو آپ نے وہی گزاری ہے ماشاءاللہ جی جی ہم آپ لوگوں کے لیے دعا کی تھی الحمد بہت شکریہ رمضان میں جو آپ کی ٹرانسمیشن ہے شہری ٹائم بہت ہم شوق سے دیکھتے تھے اور بہت فائدہ ہوا ان سے خاص طور پر اویب قادری کی نعت ماشاءاللہ اللہ سن کر اور آپ کا پروگرام بھی دکھی دلوں کا سہارا بہت شکریہ بس بس اب جب مدینہ پاک جائیے تو ہم تمام لوگوں کا اور دنیا میں جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں اور ہمیں دیکھ رہے ہیں ان سب کا سلام جو ہے سرکار کی بارگاہش کیجئے گا آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی سبھی بھائی اب آپ کا حصہ ڈلوا دیتے ہیں یہ جو ہم بات کر رہے تھے کہ جہاں والدہ کا یا والد کا انتقال ہو جاتا ہے دیکھا یہ گیا ہے کہ عموماً جو ہے وہ گھرانہ جو ہے وہ انتشار کا شکار ہو جاتا ہے ایک ناچاکی پیدا ہو جاتی ہے اور پھر وہ جو خوشیاں جن کو ہمیں تلاش کرنا ہوتا ہے اس کو ہم تلاش نہیں کر پاتے کیسے دیکھتے ہیں اس بات کو دیکھیں دو صورتیں ایک تو یہ کہ جہاں انتقال ہو گیا اور اس کے بعد بچوں میں کوئی باہمی ناچاکی ہو گئی اور اس کی وجہ سے خاندان کی اکائی منتشر ہو گئی دوسرا یہ کہ والدین کی موجودگی کے باوجود اب خاندان بٹ رہے ہیں خاندان کی اکائی ٹوٹ گئی اور لوگ اپنی ذمہ سے بھاگ رہے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ ان کی اولاد کے علاوہ یا ان کی بیوی کے علاوہ ان پر ان کے ماں باپ کا یا بہن بھائیوں کا بوجھ آ جائے <تصفح> <تصفح> اس جذبے اور اس رویے نے معاشرے میں نہ ہمواری پیدا کر دی <تصفح> ہے نہ آسودگی پیدا کر دی ہے اور یہ جو آج ہم جتنی باتیں ہم نے کی ہیں یہ اسی خاندان کی اکائی کو ٹوٹنے, ٹوٹنے کی وجہ سے کہ ہم سب اپنی اپنی ذمہ داریوں سے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں حالانکہ ایسا ہو نہیں سکتا ہم کو ایک وقت آتا ہے کہ جب ہم خود عمر کے اس حصے میں پہنچتے ہیں جہاں ہمیں اپنے بچوں کی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے ہمیں اس وقت اپنا کیا ہوا عمل یاد آتا हم. آج صبح بھی میں آپ کے ساتھ جمع گیا ایڈی سینٹر میں جو کچھ حالات ہم نے مانے ہیں ان کو دیکھ کر یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ کرناک لمحات اللہ کسی پر نہ لائے بے شک جو صورتحال حال اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے اسلام کو پریکٹس نہیں کیا بالکل ہم اس کو اپنے آپ کو اپنے ملک کو اسلام کا قلعہ کہہ رہے ہیں اپنی زندگیوں پر اس کو نافذ کرنے کے بجائے اس کا پرچار صح. کر رہے ہیں اسلام اسلام اسلام اسلامی تعلیمات صبح سے شام تک ظاہری طور پر اسلام کا چرچا کر رہے ہیں لیکن باطن میں ہمارے اس کی روشنی اترتی نہیں نتیجہ یہ ہے کہ ہم دوسرے کو اس کا حق دینے کے لیے صحیح. جو شریعت نے متعین کیے ہے جو سماج نے متعین کیے ہیں جو روایات نے متعین کیے ہیں وہ تیار نہیں ٹھیک اور اس, اس رویے کی وجہ سے جو ٹوٹ پھوٹ اور خرابی پیدا ہو رہی ہے اس سے وہ صورتیں سامنے آتی ہیں جس کے فوٹیجز آپ نے آج لیے ابھی دکھائیں یہ کرناک صورتحال ہمارے ہاں اس وجہ سے ہے کہ جس طرح آپ نے ابھی ذکر کیا تھا کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کرتے تھے ہمیں یاد ہے کہ ہمارے نانی نانا ہم کو کھانا دے کر مساجد بھیجا کرتے تھے پڑوس میں بھیجا کرتے تھے خیرات زکوٰۃ ہمارے ہاتھ سے کرایا کرتے تھے اس لیے نہیں کہ بچوں کو آگے کرنا ہے اس لیے کہ بچوں کو اگلی نسل تک منتقل کرنا ہے اس جذبے کو کہ اس کام کو جاری رکھنا یہ سکات خیرات یہ احساس یہ لوگوں کی خوشیوں میں شامل ہونا لوگوں کے غموں میں جا کر ان, کے, ان, کے, ان, کا, ان کا حوصلہ بڑھانا یہ سارے جذبے ہم اپنے اگر بچوں میں منتقل نہیں کریں گے تو ایک بار سماجی تصور تو آپ بالکل ناپائد ہوا نا سبھی بھائی اس سلام کرتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام جی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں کہاں سے بات کر رہی ہیں سے بات کر رہی ہیں جی بہن آپ کو پہلے تو ہم عید مبارک عامین اور آپ سب کو عید مبارک اور ریحان قادر صاحب کو بھی عید مبارک صاحب کو عید مبارک خیر مبارک اور ریحان غازی صاحب کو خاص مبارک ان کے گھر پہ لڑکی پیدا ہوئی ماشاء اللہ کیا کہنا چاہتے ہیں مجھے جاننا ہے کہ نام کیا رکھا ہے ایک لڑکی کا سمن رکھا آپ کا بہت شکریہ آپ نے تنظانیہ سے کال کی ابھی مطلب ماشاء بچی تو پہلے ہی پاپولر ہو گئی اچھا بات یہ سبھی بھائی دیکھیں ہم جو بات کر رہے تھے شاید آپ بھی یہاں پر تشریف فرمائیں یہ جو کنسپٹ ہے ہمارے یہاں کہ ہم بیسکلی تربیت اپنے بچوں کی کیا کرتے ہیں سر وہ چیزیں ہمیں ناپائز نظر آتی ہیں نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آج کی نوجوان نسل جو ہے اگر آپ اس سے کہیں کہ صاحب عید کی خوشیوں کو منانے کے لیے دوسروں کے گھروں پر جائیں اپنے رشتے داروں کے پاس جائیں اپنے دوست احباب کے پاس جائیں تو وہ اس بات کو ترجیح دیتے ہیں کہ وہ گھر میں آرام کر لیں دو اب آپ کے ساتھ گھوم لیں تفریح کر لیں اب اس کو آپ فیشن کہہ لیں فیشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بری باتیں لوگوں کی سیکھ لیں اور کہیں گے یہ فیشن ہے جب رات کو لوگ جاگیں گے تو صبح نہ فجر کی نماز پڑھ سکتے ہیں عید کی رات کو ہمارے یہاں ہو گیا ہے کہ لوگ آخری روزہ افطار کرتے ہیں اس کے بعد ایک ڈیڑھ گھنٹے بعد گھر سے نکلتے ہیں صبح ہوتے ہوتے گھروں کو واپس جائزہ میں جو ہے گھومنے کا ہمارے اب وہ صبح نہ تو فجر کی نماز ہوئی نہ اس کے بعد عید کی نماز ہوئی اور پورا دن سوتے ہوئے گزار دیا تو جب سوتے ہوئے عید کا دن گزار دیا اصل وہ دن جس کی تیاری تھی uh -huh. وہ سوتے ہوئے گزار دیا so, اور والدین منع نہیں کرتے بلکہ بڑے لوگ بھی چلے جاتے ہیں آپ جا کے دیکھیے آپ کو صرف نوجوان لڑکے نظر نہیں آئیں گے آپ بازاروں میں آپ کو بڑی عمر کے لوگ بھی نظر آئیں گے فیملیز بھی نظر آئیں گی یہ سارے کام اگر عید سے پہلے کریں اور اس رات کو ہمارے یہاں یہ روایت ڈال دیا جائے کہ لوگ گھروں کے اندر رہیں اور گھروں کے اندر رہنے کے بعد وہ خود بھی عبادت کریں اور اپنے بچوں کو بھی اس طرف راغب کریں بچوں لیکن, کا لیکن, کوئی قصوع نہیں ہے اس میں تربیت فقدان بھی تو نظر آتا ہے بچوں السلام علیکم شاید یہ کال فراپ ہو گئی جی کیا کریں بچوں کا اے اے کوئی قصول نہیں ہے ہم اپنی جائیداد کے معاملے میں اپنے بینک بیلنس کے معاملے میں اپنی انکم یا جو اس کے معاملے میں شیڈول کر دیں کہ جی ہم نے جو ہے ایسا کرنا ہے اتنا بچا کے رکھنا ہے کبھی کسی نے شیڈول کیا اپنے آپ کو دیکھیے عمر اللہ تعالی نے جتنی جس کی رکھی وہ ٹھیک ہے لیکن مدارج تو ہے نا عمر کے بالکل ہر شخص یہ سوچے کہ میں نے بچپن جیسے تیسے گزارا گزار لیا نوجوانی گزار لیے اب جوانی میں اگر اتنا سینس آیا ہے تو یہ سوچے کہ میں گھر اپنا چلاؤں گا مجھے ادھیر عمر پہ جانا ہے مجھے برا ہو جانا ہے <تصفيق> لہٰذا میرا عمل کیسا رہنا چاہیے جیسا دیکھیں جو آپ بوئیں گے وہ گے گے جو جا جا جا دیں وہ کام کریں گے ایک کالر کو شامل کریں گے السلام علیکم ہیلو السّلام علیکم وعلیکم السلام جی جنید بھائی کیا حال ہے جی اللہ کا بہت شکر ہے آپ ٹھیک ہے بھائی جی بالکل ٹھیک ہے اور کہاں سے بات کر رہی ہیں میں پاکستن سے بات کر رہی ہوں ماشاء بابا صاحب کی نگری سے بات کر رہی ہوں آپ کو بہت بہت عید مبارک جی خیر مبارک آپ کو بھی بہت بہت عید مبارک میں کہنا چاہوں گی آپ کا جو پروگرام ہے ماشاء سے بہت ہی اچھا ہے بہت شکریہ ہم سب گھر والے بہت شوق سے دیکھتے ہیں بہت شکریہ. اور آپ سب کو اس کی بہت بہت مبارک بات دینا چاہوں گی بہت شکریہ. اور میں طاہر طاہی صاحب سے بات کرنا چاہوں گی بلکل بات کیجیے اگلی آواز آپ انہیں کی سنیں جی ہیلو علیکم ہلو جی علیکم السلام جی آپ کیا حال ہے آپ کا شکر جی ساہد بھائی جو میرے بھائی ہیں وہ آپ کی اسپیشلی آپ کی ناطے بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اور وہ آپ کو بہت بھی آپ کو پسند کرتے ہیں اور آپ کو میں عید کی بہت بہت مبارک دینا چاہوں گی غیر مبارک آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی ایک اور کالوں میں شامل کریں گے السلام علیکم <متصف> آل شاید یہ کال ڈراپ ہو گئی مفتی صاحب یہ فرمائیے کہ جس انداز سے اب ہمارا گھر جو ہے وہ تقسیم در تقسیم کی طرف جا رہا ہے اور جی آپ پلیز بھائی نے بڑی اچھی بات کہی تھی کہ بچپن سے ہی بنیادی تعلیم و تربیت کی ضرورت ہے ہم جس بلڈنگ میں رہتے تھے تو والدہ کی عادت تھی کہ اور دادی کی بھی عادت تھی کہ جہاں کہیں کوئی بڑی رات آئی رمضان میں افطار کا وقت ہوا سیری کا وقت ہوا تو ایک تھال لیا اسے کچھ ڈالا بولا کہ فلاں بلا کے فلاں کی گھر پر دیا اب فی بلڈنگ میں جا کر بانٹنا ہے تو باندھ میں جھلیا جاتا تھا کہ امی کیا ہے اب کیوں کرتی ہو ان کے گھر پر تو کھانے پینے کا سامان ہے تو تو کہتی تھی کہ نہیں بیٹا یہ خیال رکھنا ہوتا ہے اپنے پڑوسی کا کبھی مسجد میں جا کر دے رہے ہیں امام صاحب کو کیوں تو کہا کہ نہیں علماء کا ادا و احترام ہوتا ہے یہ بنیادی باتیں ہم نے اپنے بچوں کو اگر نہیں کی اپنی تعلیم و تربیت کو اپنے یہاں تک محدود رکھا جس کی وجہ سے علماء کا احترام چلا گیا ہے اپنے آس پڑوس کا احترام ان کے بارے میں خبر گیری کرنا کیونکہ نبی کریم علیہ سات و سنگی تعلیمات تھیں ان کو ہم نے چھوڑ دیا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم خوشی کے دن اپنے آپ پر خوشیاں نشاور کرتے ہیں اپنے خاندان پر کرتے ہیں اپنے گھر والوں پر لیکن پڑوسیوں کو اور اپنے دیگر اخبار کو بھول گیا اچھا یہ بات ایسی ہے آگرہ صاحب آپ ہی فرمائیے کہ ہم نے دیکھا یہ ہے کہ یہ جو بات اس کہیے کہ جہاں پر ہمیں تربیت ایک ہمیں نظر آتی ہے ماشاءاللہ اللہ آپ کے والد بھی ایک بڑے کالومسٹ تھے ایک بڑا نام تھا ان کا ہم نے دیکھا کہ رکھ رکھاؤ والا معاملہ ہوتا ہے فیملیز میں آپ نے کیسے دیکھا اپنی فیملیز میں کہ کس طرح سے رکھ رکھاؤ تھا بات یہ ہے کہ یہ جو اس وقت موضوع کی جو بنیاد ہے وہ وہی ہے جس طرح شاید بھائی نے کہا مفتیان نے کہا ہمارے سہیل رضام جتی صاحب جو مفتی صاحب ہیں انہوں نے کہا اصل میں دنیاوی علوم کے اندر کبھی بھی ماں باپ کے حقوق کا ذکر نہیں ہوگا یہ جو ہم لوگ انجینئرنگ کی ڈگری میں آپ کو ماں باپ کے حقوق نہیں ملیں گے ٹھیک ہے آپ کو حقوق و کا ذکر جو ہے آپ کو جو ہے وہ دنیاوی ڈگریز میں کبھی بھی نہیں ملے گا اس کے لیے آپ کو دین پڑنا پڑے گا اس کے لیے آپ کو قرآن پاک کو سمجھنا پڑے گا حدیث مبارکہ پڑھنی پڑے گی حضور اللہ صلاح و سلام کی اسو حسنہ پڑنی پڑے گی اور اس کا رواج ہمارے یہاں ہم نہیں ہے بلکہ یہاں تک نہیں ہے کہ آج بھی میں دیکھتا ہوں بہت سارے گھروں کے اندر کہ اذان فجر ہو رہی ہوتی ہے اور وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جلدی جلدی سے پانی پی لو یہ بس جب تک یہ اذان چلے گی جب تک ہم یہاں پہ مطلب روزہ جو ہے بند نہیں کر سکتے مطلب یہ سچویشن آج بھی ہمارے ہاں ہے ان کو اتنی بھی تمیز نہیں ہے کہ شہری کا وقت ختم ہونے میں اور نماز فجر کی مطلب وہ بنیادی تربیت ہے جو ہمارے گھروں کے اندر جو ہے نا اب آنے والی جو جنریشن ہوگی نا وہ ان اس پہ امپلیمنٹ اس لیے کر پائے گی کہ اب ایسے چینلز موجود ہیں جو لوگوں کو اب تربیت دی جا رہی ہے پہلے دور میں ظاہر ہے اتنی تربیت کا ماحول نہیں تھا اور لوگوں کو اتنا رجحان بھی نہیں تھا کہ وہ علم دن سیکھ سکے پہلے ذرائع نہیں اسے اتنا ایڈوانس نہیں تھا خانقاہ ماشاء اللہ پہلے میں بات کرتی ہے ماشاء اللہ کیا بات ہے نوبت علی شاہ سرکار رحمتہ اللہ علیہ جو ہے مطلب ان کا تو جو معاملہ تھا ایک سو چونسٹھ برس کی عمر میں آپ نے پردہ فرمایا تو آپ جو فرما رہے ہیں مطلب صرف میں ایک لنک دے کے آپ سے بات آگے بڑھوانا چاہوں گا کہ ہم نے ان کی خانقاہ میں بھی جو نظام دیکھا جو تربیت کا ایک خاصا دیکھا وہ بہت کم جگہوں پہ ہمیں نظر ہے کیا فرمائیں گے یعنی صبح یوں سمجھ لیجیے کہ ہماری گرامی کی عادت یہ تھی کہ رات کو جلدی سونا ہے یعنی مجھے صرف کمرے میں اجازت ہوتی تھی کہ میں کمرے کی لائٹ چالو کر کے مطالعہ کر سکوں باقی جو ہے کہ وہ عشاء کی نماز پڑھ کے سب نے سو جانا ہے اور اس کے بعد عین تحجد کے وقت ان کی تربیت کا انداز یہ تھا کہ بس وہ یا تو لاٹھی زمین پہ مار دی ہلکی سے یا ایک آواز دے دی تو والدہ بیدار ہو جاتی تھی پھر اسی وقت سے جو مہمان یہ صرف عید کا سلسلہ نہیں ہے بلکہ افراد انسانی پر اس قدر شفقت اور محبت کے دور دراز سے لوگ جوگ در درجوک روزانہ ملاقات کے لیے آیا کرتے تھے اور ان کے لیے ہماری والدہ ماجدہ جو ہے وہ صبح سے ہی جو ہے کہ وہ چائے کا سلسلہ ہے تو کھانے کا سلسلہ ہے اور عید کے دن تو خاص ہماری یہ ڈیوٹی تھی کہ عید کی نماز والی گرامی علیہ رحما کے ساتھ ادا کرنے کے بعد جب آ جاتے تو محفل کا جو سلسلہ جو والد صاحب بیٹھتے تھے بس وہاں پر یہاں تک تھا کہ اگر کوئی شخص چاہے اس کی حیثیت اور مقام جو بھی ہو وہ آ کر بیٹھ گیا ہے تو ہم خود اس کو چائے پیش کرتے تھے <تصفح> اس کی چائے کا پیالہ اٹھا کر جو ہے دوبارہ لے جانا اسے زحمت کو کسی چیز کی نہیں دینا اور والی صاحب نے جب ہم یہ کہتے تھے کہ یہ کیوں اور بعد وہ ہمارے ہاتھ چوم رہے ہیں ہمیں جناب جو ہے کہ وہ مخدوم زیادہ کہہ رہے ہیں اور یہ فرمایا کہ نہیں یہ اس لیے کہ تمہارے اندر ایک عج پیدا ہو اور توازو پیدا ہو اور تمہیں حیثیت پتا چلے کہ جس سیٹ پر میں ہوں تو وہ اس طرف سے تمہیں اس تمام منازل کو طے کر کے تمہیں اس طرف آنا پڑے گا اور وہ مقصد تمہارے کو اب مل گیا تو تمہاری زندگی میں فساد ہو جائے اچھا اللہ تب وہ توازوں کا جو کنسپٹ ہے دیکھا کہ وہ بھی اب ختم ہوتا جا رہا ہے یعنی پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ کے گھر پہ مہمان آ جائے تو اب اس کی بڑی داری کرتے تھے بڑا اہتمام کرتے تھے آج ایک کے موقع پہ بھی اگر کوئی آ جاتا ہے تو بڑا بار سا محسوس ہونے لگتا ہے جی بالکل اس کو مہمان کو ایک لحاظ سے جو ہے وہ بار سمجھا جاتا ہے لیکن مہمان جسر احادیث میں بھی اس کا بڑا کثرت سے ذکر ہے کہ جناب وہ تو فراغی یا کا ایک ذریعہ ہے ٹھیک ہے وہ خدا کی نعمتوں کے نزول کا ایک ذریعہ ہے اور گھر میں محبت الفت کو پیدا کرنے کا ایک ذریعہ ہے تو اسی وجہ سے کہ اب والد صاحب کو ہم نے دیکھا کہ جناب ان کی طرف سے اکرام و احترام اور آج بھی ہم مساجد کے اندر میں نے عید کی نماز پڑھائی تو تقریباً بلا مبالغ اگر میں رس کروں تو تقریباً جو ہے وہ ڈیڑھ سے دو گھنٹے تک ایک ہی جگہ پر کھڑے ہو کے ہم نے جو ہے مول کا کیا لیکن میری طبیعت پر کوئی گرا نہیں گزرا नहीं नहीं اس میں جی ہاں اور مجھ پر کوئی گرا نہیں گزرا اس کہ ہم نے اپنے والد گرامی کو یہی کرتے ہوئے دیکھا گھر میں جو ہے کہ مہمانوں کا احترام اور جو ہے کہ وہ تو اس وجہ سے مجھ پر میں الحمدللہ اپنے والد گرامی کو دعا غریق رحمت کروں گا اس لیے کہ ان کی تربیت تھی مجھ میں کچھ سوچ پیدا ہوئی واہ میں اللہ میں آپ کی طرف آتا ہوں ایک اناؤنسمنٹ میں کرتا چلوں کہ میں باہا بار بار آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا کیونکہ بس اب سے کچھ لمحوں کے بعد ہم آپ کو ویڈیو فوٹیج دکھائیں گے جو کہ بلکش ایجیے نفسیاتی ہسپٹل برائے خواتین سے آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں اور آج کی یہ جو ٹرانسمیشن ہے چونکہ اتنی سنجیدہ نوعیت کی اس لیے ناظرین کہ ہم آج عید گزار رہے ہیں ان اسپیشل بچوں کے ساتھ جن کا کوئی نہیں ہے ان بے سہارا خواتین کے ساتھ جو ماں بھی ہیں بہن بھی ہے بیٹی بھی ہے بہو بھی ہے اور ان کو دھتکار کر اپنے اپنے گھروں سے لوگوں نے نکال دیا اور گزار رہے ہیں ان کے ساتھ ناظرین کہ جن کے آج پہلی عید ہے اور فوجگی کا موقع ہے آپ رہیں گے ہمارے ساتھ ہم رہیں گے آپ کے ساتھ عید کی ان خوشیوں میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے ایک مختصر سوفے کے بعد ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان محمد جنید اقبال حاضر خدمت ہے ناظرین آج عید کے اس پیارے سے خوشی کے موقع پر آپ ہمارے ساتھ ہیں اور ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں آپ کی تمام محبت کرنے والے جن سے آپ محبت کرتے ہیں جن کو آپ چاہتے ہیں آج آپ کے ساتھ آپ کے ڈرائنگ روم میں موجود ہیں اور آپ ہمارے ساتھ ہمارے کیو ٹی وی کے ڈرائنگ روم میں موجود ہیں یاد رہے ناظرین کے اتنی سنجیدہ ٹرانسمیشن کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ وہ تمام لوگ جو بے سہارا ہیں جن کو کسی نہ کسی وجہ سے گھر سے نکال دیا گیا ہے وہ اسپیشل بچے کہ جن کو پوچھنے کے لیے اب شاید ان کے والدین بھی نہیں آتے اور وہ لوگ جن کے یہاں آج یہ پہلا برس ہے یعنی پہلا موقع ہے کہ جہاں ان کے چاہنے والے دنیا سے جا چکے ہیں بات یہ ناظرین کہ صرف اور صرف ان کے دکھوں اور ان کے غموں میں شریک ہونے والی بات ہے تاکہ کسی بھی طور سے ان کو بھی خوشیاں پہنچ سکیں اور وہ افراد آپ کو سن کے بڑی حیرانگی ہوگی کیونکہ اب سے کچھ دیر کے بعد انشاءاللہ بلکیس اللہ بلکہ نفسیاتی ہاسپٹل برائے خواتین کی وہ ویڈیو فوٹیج جب ہم آپ کو دکھائیں گے تو آپ کو سن کے بڑی حیرانگی ہوگی کہ وہاں بے سہارا خواتین کے جن کو ان کے بھائیوں نے ان کے شوہروں نے ان کے وارد نے ان کے گھر والوں نے اس انداز سے نکال دیا کہ بیس بیس تیس تیس اور چالیس چالیس برس سے وہ خواتین بے یار و مددگار مکمل طور پہ بے سہارا اس ادارے میں پڑی ہیں جن کا کوئی پرسان حال نہیں ان کو یہ پتہ ہی نہیں کہ خوشی کی چھاؤں کب آئی اور غم کی دھوپ کب آئی اور کب آ کے چلی گئی بس اب کچھ دن کے بعد انشاءاللہ کچھ دیر کے بعد انشاءاللہ ہم آپ کو وہ ویڈیو فوٹیج دکھائیں گے اور شامل کرتے ہیں جناب ایک کالر کو السلام علیکم ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام عید جی. مبارک جنید بھائی جی آپ کو بھی مبارک کونر کہاں سے بات کر رہی ہیں جنید بھائی ہیلو جی کونر کہاں سے بات کر رہی ہیں میں جی آ, یہ نہیں بتانا چاہتی لیکن چونکہ آپ بہت اچھے مسئلے کو لے کر ٹی وی پر آتے ہیں تو میں بھی ایک مسئلے کی طرف نشاندہی کرنا چاہتی ہوں اور چاہتی چیز پر آپ بات کریں بالکل مطلب میں نے دیکھا عید پہ دو ڈیتھ ہوئی ہیں اور وہ ایکسیڈینٹ کی وجہ سے مطلب اور وہ بچ سکتے تھے لیکن ڈرائیور نے اس کو اٹھا کے بچانے کے بجائے ہاسپٹل پہنچانے کے بجائے انہوں نے یہ کیا کہ اس کے اوپر سر کو آپ کی کال ڈراپ ہو گئی بہرحال میں منتظر رہوں گا آپ کی کال کا اور انشاءاللہ ضرور آپ کی اس بات پہ بھی کلام کریں گے ایک سے بات ہو رہی تھی بریک سے پہلے آپ کا ماشاءاللہ جو ہے بیرون ملک بھی جانا ہوا امریکہ بھی آپ گئے آپ کا ذاتی تجربہ اس حوالے سے کیا ہے کہ وہاں کیسے منائی جاتی ہے اور آپ نے کیا دیکھا لیکن اس سے پہلے ہم ایک کالر کی شامل کریں گے السلام علیکم وعلیکم السلام جی کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں میں آزم بول رہا ہوں ریاضی جی آزم صاحب فرمائیے اللہ کا شکر آپ کی مبارک بہت بہت عید مبارک ماشاء اللہ آج عید کے موقع پہ آپ نے اتنی اچھی ٹاپک چوز کی ہے ماں باپ کی اور جو لوگ مدعے سے آ رہے ہیں ان سے عید ملنے کی ماشاءاللہ یہ بہت اچھی ہے میرے ماں باپ بھی نہیں ہے میں ریاض میں رہتا ہوں جب بھی دیکھتا ہوں کوئی دوست وغیرہ ماں باپ کو بلاتے عمرے پہ تو میں روتا ہوں بہت روتا ہوں کیا بات ہے کیا بات اور اتنا دکھ ہوتا ہے ملی میں سیکنڈ ایکسپریس میں بہت اچھی ٹاپک آپ نے چوز کیا ہے پیشہ آپ کا جو فوٹو آنے والا ہے وہ بھی دیکھ کے ہم ہے ہمارے بچوں کو تبیعت بھی مل جائے کہ بچوں کے ساتھ کس طرح سے مطلب ماں باپ کے ساتھ ڈیل کرنا ہے آپ بالکل بچا کر دکھائیے گا اور ماشاء میں بیسکلی بنگلور سے رہنے والا ہوں آپ کی کیورٹی وی تو بالکل صحیح کام کر رہی ہے محبت دلوں میں ڈال رہی ہے اسلام کی محبت دل میں ڈال رہی ہے بیسک نالج جو مل رہی ہے ہمارے تو یہاں پہ دوسرا چینل نے لیا نہیں مطلب کینسل کر دیے چینل چلتا ہے ہیں اور جو بھی خرید آپ لوگ سارے لوگوں ہم لوگ بہت دل سے صحیح شکریہ ادا کرتے ہیں چینل اس کو اور بڑھائیے ان اللہ کو اللہ میں ترقی دے گا اچھا ایک بات بتائیے کہ آپ نے کہا کہ آپ کے ماں باپ نہیں ہیں تو یہ جو عید کا موقع آتا ہے دیکھیں جہاں غم کا موقع ہوتا ہے تو وہاں تو ایک الگ بات ہے لیکن جب خوشی ہوتی ہے نا تو انسان اپنے آس پاس اپنے بڑوں کو اپنے بوڑھوں کو تلاش کرتا ہے اس چارپائی کو دیکھتا ہے اس بستر کو دیکھتا ہے جہاں میری والدہ یا میرے والد سوتے تھے تو کیسا محسوس کرتے ہیں بہت بہت دکھ ہوتا ہے ہم سوچتے ہیں کہ وہ تو لوگ ان کا صحیح طریقے سے ہاں کی خدمت نہیں کر سکے ہو سکتا ہے کیوں ٹی وی دیکھنے کے بعد اور ماں باپ کی جو یہ ہے میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی اولادوں کی صورت میں آپ کو وہ ٹھنڈک ٹھنڈک آپ اپنے والدین کو دینا چاہتے ہیں بچوں کے لیے ضرور انشاءاللہ شاء آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں سعودی عرب سے کال کی سبھی بھائی میں ایک ایک کی طرف بھی آؤں گا لیکن چونکہ یہ بات بڑی ایک عجیب سی اس میں مطلب ساتھ آئی آپ صبح سے ہمارے ساتھ ہیں اور ان مناظر کی طرف لے جانے سے پہلے آپ نے بہت باریک بینی سے مناظر کا مطالعہ کیا تھا لیکن آپ ایک خاص بات دیکھیں کہ یہاں ہر وہ شخص جو اپنے ماں باپ کو چاہتا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ اس وقت میرے ماں باپ میرے ساتھ ہو لیکن اس کی چاہت اپنی طرف ہو جاتی ہے وہ اپنے ماں باپ کو دوسرے کو ماں باپ میں تلاش کرتا ہے لیکن حقیقی طور پر اس کے ماں باپ تو اس کے درمیان نہیں ہوتے وقت نکل جاتا ہے تو پھر وہ دوبارہ ہاتھ نہیں آتا لیکن ایک بات بھائی صاحب نے بہت اہم کی کہ اپنے بچوں کے ساتھ ان پروٹیجر کا انتظار کر رہے ہیں. میں تمام دیکھنے والوں سے درخواست کروں گا کہ اگر ان کے بچے کہیں دور بھی ہیں تو وہ ان کو بلا کر اہتمام سے اس وقت بٹھائیں کہ <متحدث> یہ فوٹیجز ان کے بچوں کے لیے بہت ضروری ہے <متحدث> یہ خاندان کا جو سٹرکچر ٹوٹ رہا ہے اس کی تعمیر کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو یہ المیہ ہمارے معاشرے کی یہ دردناک تصویر یہ بے حسی کا یہ رخ ضرور دکھائیں تاکہ ہماری آنے والی زندگی میں اس کی پرچھائی کبھی بھی نہ پڑے بالکل ٹھیک کہ ہمیں کیا رہے تھا وہ لوگ جو جنہوں نے بہنوں کو یا اپنی ماںوں کو اس طرح کے جگہوں پہ چھوڑ دیا ہے اہا. وہ لوگ ضرور اس کو دیکھیں تاکہ احساس ان کو پیدا ہو کہ اگر وہ غلطی پر ہیں تو ان کو آ کر میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں ایک ہے آپ کی طرف آ کے آج سے کچھ تقریباً دو برس پہلے جو میرا ایک شو آتا ہے آف ہمارا سے. میں اس شو میں میں نے ایڈی سینٹر سے ہی کچھ والدین کو بلوایا تھا میں ولّہ آپ کو بتاؤں صحیح صاحب آپ کی تمام کی میں توجہ تو چاہوں گا میں نے اس کے اندر ایک باپ کے ویوز کو ریکارڈ کیا آج وہ مجھے مل نہیں پا رہے تھے ورنہ میں ان کو بھی ٹریس آؤٹ کسی طور سے کرتا ان کے یہ جملے تھے رو رو کے وہ بتا رہے تھے ایک ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے بچے نے یعنی وہ والد اور واندا دونوں ساتھ وہ جوڑا جو ایوم میں تھا وہ کہہ رہے میرے بچے نے اور میری بہو نے یہ کہہ کر مجھے ای ڈی میں جمع کرایا ہے کہ میں ان کے گھر کا نوکر ہوں اور میں ان کے گھر کی نوکرانی ہوں یعنی صرف اس وجہ سے کہ وہ اسٹیٹس کانشیس تھے اس وجہ سے اپنے بچوں والدین کو جو ہے انہوں نے وہاں پر جمع کرا دیا میں بات یہ کر رہا تھا آپ نے امریکہ کا بھی دورہ کیا ہے آپ نے کیسے کہ وہاں پر عید کیسے منائی جاتی جو میں آپ کو ایک بتاؤں آپ نے بتا ہوں, کہا نا اپنے پروگرام کا ذکر کہ میں بھی چونکہ پروگرام ایک کارواں کیا کرتا تھا اور اس میں ہم باقاعدہ انسٹیٹیوٹ پہ جایا کرتے تھے تو, تو میرا بھی بڑا ایکسپیرینس رہا ہے کافی ویسے خاص طور پہ ہم لوگ ای ہومز پہ بھی گئے اور انسٹیٹیوٹس میں بھی گئے کافی بہت ساری جگہوں پہ گئے تو نیچرلی انسان بڑا سیڈ ہو جاتا ہے بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جب ان سے کھل کے جب بات کرتا ہے हुँ. تو میرا جیسا شاہد نے بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ یہ اولڈ ایج ہومس نہیں ہونے چاہیے وہ ہے نا کہ جس شجر پر پرندوں کے گھوسے نہیں ہوتے وہ کتنے بھی دراز قدوں موت پر نہیں ہوتا کیا جس گھر پر بزرگ نہ ہو وہ کتنے بھی موت پر نہیں میں آپ کو ایک بڑا اچھا واقعہ بتاتا ہوں کہ اتفاق کی بات ہے کہ میں امیرکا کینیڈا سے امیرکا آ رہا تھا تو میری کچھ فلائٹ ڈیلے ہوئی تو مجھے ایک روز عید کا دن تھا وہاں پر مجھے گزارنا پڑا اچھا میرے وہاں جا کے دیکھا ہم بڑے خوش نصیب ہیں آپ ہم جتنے لوگ بھی ہیں بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہم اپنے رشتے داروں کے درمیان اپنے دوستوں کے درمیان ہم اپنے جیسوں کے درمیان بیٹھ کے عید مناتے ہیں کیونکہ میرے والدین بھی بچپن میں ان کا انتقال ہو گیا تھا میرا, چھ, میرا چھوٹا بھائی چھ روز کا تھا اور میری والدہ کا انتقال ہو گیا تھا تو ہمیں بالکل اندازہ ہے جیسے ریحان نے بتایا دوسروں نے بتایا ہمیں اندازہ ہے کہ کیسے پرورش ہوتی ہے وہ اپنی جگہ پر ہوتی ہے لیکن پھر بھی اپنے دوستوں کو احبابوں کو سب کو دیکھ کر عید جو ہے وہ منا لی جاتی ہے اگر آپ امریکہ میں اگر آپ کینیڈا میں اگر آپ لندن میں اگر آپ وہاں کے لوگوں کی عید اگر آپ دیکھیں تو ہم بہت خوش نصیب ہیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں ہوا یہ کہ جب میں عید کی نماز پڑھنے کے لیے گیا وہاں پر ایک دوست کہ یہاں ٹہرا تھا اس لیے کہ کینیڈا سے تو میں وہاں جب اس کے پاس گیا جب میں وہاں نماز پڑھنے کے لیے گیا اور نماز پڑھ کے جیسے نماز پڑھنے کے لیے پہنچا مسجد کے پاس تو بہت بڑی بڑی گاڑیاں بسز تھیں بسز تھیں بہت بڑی اس پہ کچھ لوگ اتر رہے تھے تو میں نے اپنے دوست سے کہا میں نے کہا یہ کیا ہے کوئی دور سے آئے کیا کہ نہیں یار کہنے لگے یہ وہ لوگ ہیں جن کے ماں باپ اور یہ سارے مسلمس ہیں جن کے ماں باپ نے ان کو اولڈ ایج ہاؤس میں چھوڑا ہوا ہے یہ عید کی نماز پڑھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں یعنی اولادوں نے اپنے والدین کو چھوڑا ہوا ہے اور وہ عید کی نماز پڑھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں اور اس کے بعد یقین مانیے گا کہ یہاں تو ہم جیسا کہ نماز کے بعد فوراً جانے کی باتیں کرتے ہیں کہ جی اکثر لوگ بڑے یہاں پر صاحب صاحب سے سے کلام بات کرے جی لوگ چلے جاتے ہیں یقین مانیے گا جنید میں نے لوگوں کو حسرت بڑی نگاہوں سے دیکھا وہاں ان لوگوں کو کہ جو گلے ملنے کے لیے طرف اور جب گلے ملتے ہیں روتے ہیں تو عید اصل میں وہی ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ عید ہے وہ کہتے ہیں نا ایک میں پروگرام کر رہا تھا اس پہ ایک بڑی اچھی بات کی تھی ایک اسپیشل بچے نے کہ ہمیں لوگ ملتے ہیں ہم سے آ کے کرتے ہیں لیکن کبھی کسی نے اتنا سوچا ہے کہ ہمیں آکے کے کوئی لے جائے اپنے گھر پر تو یہی ہے کہ گھر سے بہت دور ہے مسجد چلو کوئی ایسا کام کرے کسی روتے ہوئے بچے کو ہنسایا کرے بات, بات یہی کہ ہم باتیں ضرور کرتے ہیں لیکن لوگوں کا کرب اور بھوک کا احساس صرف اسی کو ہوتا ہے جس نے کبھی فاقہ دیکھا ہے تو ہمیشہ ہم لوگ جو ہے تو میری آپ کے آپ نے جس طریقے سے ویژلائز کی بات کی ہے وہ ان ضرور دیکھیں گے میری صرف یہی ہے کہ ہم اپنی عیدوں میں لوگوں کو شامل کریں ان سے محبت کریں اور اپنے عداوت کی بات کی اور آپ نے کہا کہ کینا کی جو بات کی یہ جب ہی نکلے گا کہ جب ہم لوگوں کے درمیان ایک دوسرے کو محبت کے ساتھ آئے کتنا بڑا فرق ہے شاہد کتنا بڑا فرق ہے ایسٹرن میں اور ویسٹرن ورلڈ میں ہمارے ہاں تہذیب بھی ہے ہمارے ہاں تمدن بھی ہے ہمارے ہاں اخلاقیات بھی ہے ہمارے یہاں ماشاء شریعت کی پاسداری بھی ہے اور پھر اس کا پرچار بھی ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں ویسٹرن ورلڈ کے اندر جہاں پہ یہ مثال ایک نے دی مطلب یہ بڑی ایک قابل ذکر مثال ہے کہ جہاں اولڈ ہاؤس سے والدین کو اٹھا کر جو ہے وہ مسجد لایا جاتا ہے مسجد میں نماز ادا کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ گلیز طرح ملتے ہیں کہ شاید اس کے بعد نہیں ملیں گے آپ ان لوگوں کو کیا کہیں گے کہ جو اس معاشرے کو اخلاقی طور پر اور دوسرے اعتبار سے اپنے اس معاشرے سے بہتر کہتے ہیں دیکھیں ہمارے اختلاف ان لوگوں سے ہے جو جہان بھر کی برائیاں اپنے معاشرے پہ تھوپ دیتے ہیں جہان بھر کی برائیاں اپنے ملک پہ تھوپ دیتے ہیں کبھی اپنے معاشرے کی اپنے ملک کی تعریف نہیں کرتے لوگ بڑے خوش ہوتے تھے ایک زمانے میں پاکستان جو کرپشن میں دوسرے نمبر پہ ہے ارے بھائی کرپشن کا جنہوں نے وہ معیار فائن کیا تھا ان کے یہاں شراب پینا جائز ہے ان کے یہاں دوسری برائیاں کرنا جائز ہے وہ جن کو ہم برائی کہتے ہیں وہ اس کو برائی نہیں سمجھ برائی تو کرپشن کا معیار ان کے پاس کیا ہوگا اصل میں اخلاقی قدرے تو وہاں موجود ہی نہیں جہاں اخلاق ہے یقیناً جہاں اخلاق ہے وہ ان کو کرپٹ نظر آئیں گے جو روکتا ہے نا جو روکتا ہے آپ کو برائی کرنے سے وہ آپ کو برا نظر آتا ہے ہم وہ لوگ ہیں جو روکتے ہیں برائی کرنے سے جب ہم برائی کرنے سے روکتے ہیں اچھا راستہ دکھاتے ہیں تو ہم سے دامن بچاتے ہیں کرپٹ لوگ اچھا ڈاکٹر یہ بتائیے آپ کا انٹرنیشنلی جو سفر ہوا ہے آپ نے کیسے دیکھا ہے کہ ہمارے یہاں کی جو عید ہے اس کو اتنا انٹرٹین کیا جاتا ہے کیا یہ سلسلہ وہاں بھی نظر آتا ہے ہمیں دیکھیے جویب بھائی دو چیزیں ہیں میں اپنے ملک سے ریلیٹڈ ایک بات کرنا چاہوں گا کہ آپ ڈسکشن کریں تو دو ایکسٹریمس ہیں ایک طرف تو ہمارے گھر میں دینی ماحول ہے اور ایک ایسا طبقہ ہے جو بالکل بھی دین کی طرف راغب بالکل ایسی بات ہے تو ان کا جو بیس بن رہا ہے وہ کیا ہے اس کو پہلے دیکھا جائے کہ وہ بیس کیا ہے جس کی وجہ سے وہ اتنا دور ہے اور اتنا قریب ہیں جہاں تک انٹرنیشنلی بات کرتے ہیں تو اگر آپ دیکھیں جہاں پہ اسلامک کلچر ہے انٹرنیشنلی تو بہت سے ملک ایسے ہیں جیسے ساؤتھ افریقہ ہے میں گیا وہاں پہ یہ سسٹم نہیں ہے جیسے ہمارے یہاں ہے جیسے ہم جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں وہاں یہ چاہتے ہیں کہ سب الگ الگ رہیں لیکن جب عید کا دن آتا ہے تو ان کے اندر یہ محبتیں ہیں اب بھی اب یہ باقی ہیں کہ آپ میں ملتے ہیں عید کو مناتے ہیں اپنے فادر مدر اپنے ان لوز کے یہاں جاتے ہیں اور عید کا پورا اہتمام ہوتا ہے نہ کہ ایسا نہیں ہے کہ جیسا پاکستان میں ہوتا ہے ہمارے ملک کے اندر جتنا خوبصورت نظام ہے میں سمجھ رہا ہوں لیکن ہم اس سے دور ہو رہے ہیں میں یہ کہوں نہیں ہے نہیں ہے لیکن وہاں پہ جتنے لوگ ہیں وہ اپنے ملک کو جیسے پاکستان سے ریلیٹڈ بہت سے لوگ ہیں جو وہاں زمباب میں بستے ہیں یا ساؤتھ افریقہ میں ہیں یا ملاوی موزمبیک کے اندر ہیں وہ اپنی فیملی کو محسوس کرتے ہیں ان کی کمی لیکن وہاں پہ پھر بھی وہ لوگ عید کو مناتے ہیں لیکن ایک ہی دن مناتے ہیں ہمارے پاس جی جی سمجھ یہ جو بچے اپنے والدین کو اور میں چھوڑ دیں کہ انہوں نے کوئی یہ نہیں سوچا کہ یہ عمر جو ان کے والدین پر آئی ان پر بھی آئے گی جیسے uh -huh. باقی ایک ملتا ہے کہ ایک شخص اپنے بوڑھے باپ کو صرف اس کی خاصی کی وجہ سے اس کی چار پائی باہر لگا دیتا ہے uh -huh. پھر جب سردی ہوتی ہے بہت زیادہ باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے بیٹا باہر سردی بہت ہے اس سے نہیں رہ جاتا بھائی مجھے کمبل دے دے uh -huh. تو بیٹا بھول جاتا ہے وہ اپنے معاملات میں لگا ہوتا ہے پھر باپ مانگتا ہے بوڑھا بھول جاتا ہے پھر ہے تو وہ اپنے بیٹے کو بھیجتا ہے اندر یعنی کہ اس کے پوتے کو بھیجتا ہے تو وہ پوتا آ کر جو کمبل کے دو ٹکڑے کرتا ہے ایک ٹکڑا دے رہتا ہے اپنے دادا دا کو تو وہ باپ سے شکایت کرتا ہے یعنی کہ بیٹا اپنے باپ سے شکایت کرتا ہے کہتا ہے کہ آپ یہ کیوں آپ نے عمل کیا اسے جب پوچھا تو وہ کہتا ہے کہ ابھی تو یہ بوڑھے ہیں تو میں نے ان کو آدھا کمبل دے دیا آدھا, اور باپ سے لے آدھا لے کمبل میں نے آپ کے لیے رکھ لیا تو آپ یہ دیکھیں کہ کس چیز کا فقدان ہے کہ یہ جب بچے سوچتے نہیں ہیں کہ یہ عمر ان پر بھی آئے گی میرے خیال میں لٹری ہمارے یہاں اگر ویسے تو کم ہے اچھا ایسا تو نہیں ہے کہ ہم جدیدیت کی طرف بہت جا رہے ہیں ہم اپنے آپ کو بہت ہم نے ماڈرنائز کر دیا ہے بالکل یا ہم اخلاقی قدروں کو اس لیے چھوڑ چکے ہیں کہ مادہ پرستی کا دور بہت آ چکا ہے کیا سمجھتے ہیں عمران بھائی کہ ہم مادہ پرستی کی طرف جا کر چلے گئے کیا ہوگئے آپ نے کہا مادہ پرستی کی طرف جا رہے ہیں یعنی کہ ہم نے اب اسلامی تعلیمات ہمارے سے نکلتی جا رہی ہیں اپنے والدین کا ادب نہیں کرتے